السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ رحمانی کراچی وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأخدة من لصاني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى <سؤال> اعوذ من الشیطان الرجیم من بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مسلم امام طبرانی رحم اللہ کی کتاب المعجم الکبیر میں ایک روایت ہے اور یہ حدیث سوند نبی داود میں بھی ہے جامع ترمزی میں اور مسند امام احمد میں بھی ہے اور اس کی صنعت ثابت ہے اس حدیث کے راوی نویر اسلام کے صحابی راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا رات کا وقت تھا اور صحابہ کے لیٹ گئے سو گئے اکثر کے پاس بستر نہیں تھا بلکہ اس کی سواری کی ٹانگ اس کا تکیا تھی اور زمین ہی پر لیٹے ہوئے تھے اور فرماتے ہیں کہ اچانک میری آنکھ کھلی نبی صلی اللہ وسلم میرے قریب ہی آرام فرما رہے تھے میں نے اٹھ کر نبی علیہ السلام کو دیکھا آپ کی سواری تو موجود تھی لیکن آپ وہاں تشریف فرمائنا تھے مجھے بہت تشویش ہوئی میں فوراً اٹھا پیغمبر اسلام کی تلاش میں نکلا تھوڑا آگے پہنچا ایک صحابی معاذ میں جبل اللہ عنہ کو دیکھا وہ بھی کچھ دور چل رہے تھے میں نے پوچھا کہ آئین النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں تو معاذ نے بتلایا کہ میں بھی بہت تشویش میں تھا اور پیغمبر علیہ السلام کو تلاش کر رہا تھا اور بالآخر میں نے بیگمبر علیہ السلام کو ڈھونڈ لیا اور آپ پیچھے تھوڑا آگے موجود میں آگے بڑھا تو ایک اور صحابی سے ملاقات ہوئی اور وہ تھے ابوسا شری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا کہ آئین النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کہاں ہیں انہوں نے بھی جواب دیا کہ میں بھی اسی طرح مبتلا تشویش تھا اور پیغمبر اسلام کو میں نے دیکھ لیا ہے اور آپ کچھ فاصلے پر پیچھے تشریف فرمائیں اس دوران فرماتے ہیں کہ سمعنا کا عزیز روحا سمعنا عزیزن کا عزیز روح ہم نے ایک آواز سنی جیسے آٹا پیسنے والی چکی چلتی ہے ہاتھ کی چکی تو اس سے ایک آواز آتی ہے اس طرح کی آواز سنی یہ آواز نزول وحی کے وقت آیا کرتی تھی جب پیغمبر احمد علیہ السلام پر وحی اترتی تھی تو کوئی نہ کوئی آواز صحابہ کو سنائی دیتی بعض اوقات جیسے ایک گھنٹی کی آواز ہے وہ سنائی دیتی بعض اوقات دو پتھر جیسے ٹکرا رہے ہوں تو وہ آواز محسوس ہوتی اور چکی کی آواز بھی دو پتھروں یا دو پارٹیوں کے ٹکرانے سے آتی ہے یہ رضول وحی کی طرف اشارہ ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ابن مالک بھی وہیں تھے اور معذری جبل بھی رب المساشر بھی, بھی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن مالک فرماتے ہیں کہ جب میں پیغمب علیہ السلام کو تلاش کر رہا تھا تو میرے دل میں ایسے ایسے خیالات آ رہے تھے کہ شاید میرا کریجا پھٹ جاتا وہ کی تشویش تھی کیونکہ وہ علاقہ دشمن کا علاقہ تھا اور سرزمین دشمنوں کی سرزمین تھی پھر آخر ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو پا لیا رسول اللہ صلی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنی آتی میر بھی میرے پاس میرے پربر کا نمائندہ آیا تھا اشارہ جبیل امین کی طرف ہے کیونکہ وہی صاحب وحی ہیں اور وہی روح القدس ہیں جنہوں نے پوری امانت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا بلکہ سارے انبیاء تک پہنچایا سارے انبیاء کے امینیں وہی تھے تو اطانی آتی میرے پبھی میرے پاس میرے پروردگار کا نمائندہ آیا اور وہ مجھے یہاں سے لے گیا یہاں سے دور قافلے سے دور اور مجھے ایک اختیار دیا فخیرنی مجھے اختیار دیا بہین یو خلا نصف امتی الجنہ وبین ببین کہ اپنی امت کے بارے میں دو میں سے ایک بات آپ قبول کر لیں آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ اس میں سے جو چاہے آپ پسند کر لیں اپنی امت کے بارے میں یا تو یہ پسند کر لیں کہ اللہ اب الزرت آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دے آپ کی آدھی امت کو جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے اس بات پر راضی ہو جائیں پسند کر لیں تو بھائی نے اور یا پھر اپنی امت کے بارے میں شفاعت کا جو مقام ہے وہ لے لیں یا آپ کی شفاعت سے آپ کی امت کو بخشتا جاؤں اور جنت میں داخل کرتا جاؤں یہ دو اختیار میرے سامنے پیش کیے تھے کہ کسی ایک کو آپ قبول کر لیں اور کسی ایک پر برآرادی ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فخر تھو فختر میں نے شفایت کے مقام کو پسند کیا کہ مجھے آدھی امت نہیں بلکہ شفاعت کا حق دیا جائے میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور یہ شفاعت مجھے نصیب ہو جائے اور شفاعت کے ذریعے میں اپنی امت کے جنت کے داخلے کی کوشش کروں گا تو اللہ رب العزت نے اس بات کو مان لیا اور قبول کر لیا اب مجھے یہ مقام شفاعت حاصل ہو چکا ہے اور میں قیامت کے روز اپنی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا اسی وقت معرم جبل نے پہلے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم ادر علیمن ہو کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالی مجھے ان بندوں میں شامل فرما لے جنہیں آپ کی شفاعت کا شرف حاصل ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شایا کہ انت من ہو اے معذ تم اہل شفاعت میں شامل ہو تمہاری شفاعت ضرور ہوگی اس کے فوراً بعد پھر ابن مالک اور وہ مساشر ہی بھی بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی دعا فرما دی کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سعادت سے جو ہے وہ بحرآمند فرما دے اور یہ سعادت ہم کو حاصل ہو جائے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے کل مسلم یہ شفاعت کا مقام ہر مسلمان کے لیے ہے اور تم بھی اس میں داخل اور شامل ہو تینوں صحابہ انتہائی خوش و خرم اس بشارت کو پا کر اللہ کے بیگمبر کے ساتھ ہی لوٹے جہاں پر قافلہ موجود تھا اور جہاں سارے صحابہ آرام فرما رہے تھے لیکن جب وہاں پہنچے تو سارے صحابہ جاگ چکے تھے اور سب کی ایک ہی تشویش کے اللہ کے بیگمبر کہاں گئے سب کی نگاہیں اللہ کے بیگمبر کو ڈھونڈ رہی ہیں اور کوئی صحابی سو نہیں رہا تھا تب رسول اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کو بٹھایا اور بٹھا کر فرمایا وہی حدیث بیان کی کہ میرے پاس اللہ رب العزت کا نمائندہ آیا اور اس نمائندے نے مجھے دو اختیار دیے ہیں کہ جو چاہوں میں قبول کر لوں یا تو آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے اور یا پھر شفاعت کا مقام لے لو تو فخترت تو میں نے شفاعت کے مقام کو قبول کر لیا جس وقت اللہ کے تہمبر نے یہ بات فرمائی تھی اس وقت وہ صحابہ اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہوئے تھے اور جب یہ حدیث سنی تو سارے صحابہ اسی طرح بول اٹھے جس طرح معیاد اور اوف نے کہا تھا کہ ہمارے لیے یہ دعا کر دیں کہ ہم بار عزت ہمیں آل شفاق میں شامل فرما لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنا کہ او کوہ تم سب بیٹھ جاؤ تم سب کے سب فور بیٹھ جاؤ اوف فرماتے ہیں کہ نبیر اسلام کے یہ فرمان سن کر صحابہ اس طرح بیٹھے کہ, کہ انگیقوم ہوں کہ گویا ان کو کھڑا ہونا آتا ہی نہیں اس طرح اللہ کے بے کے فرمان کی اطاعت کی اور یوں دبک کر بیٹھ گئے کہ گویا ان کو کھڑا ہونا آتا ہی نہیں لیکن ان کی باتیں اب بھی جاری تھی اور اس خواہش کا سب اظہار کر رہے تھے کہ ہمارے لیے دعا ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس شفاعت کی سعادت سے جو ہے وہ باہر مند فرما دے نبیر اسلم ہمیں کہ ان سے تو سب کے سب خاموش ہو جاؤ اور فرماتے ہیں کہ یہ فرمان سننا ہی تھا تو ان تمام صحابہ خاموش ہو گئے کہ ان لنگ تھا کر لوں اور اس طرح خاموش ہوا کہ جیسے انہیں بات کرنی آتی ہی نہیں جیسے ان کو بولنا آتا ہی نہیں اس طرح ان پر خاموشی کاری ہو گئی اور خاموشی چھا گئی پھر رسود اللہ نے شاد رمایا کہ سب کے سب اس شفایت کا سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ دعا ہو ہمارے لیے یہ دعا ہو تم سب کے سب سن لو کہ ہی کل اماد امت ہی لاہ شرخ یہ شفایت کا مقام اور شفایت کی شہادت میری امت کے ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جس کی موت عقیدہ توحید پر آئے گی جس نے شرک نہ کیا ہو اور پوری زندگی توحید پر قائم رہا ہو اور اگر شرک ہو چکا ہو تو اللہ تعالی سے توبہ کر کے اپنا معاملہ صاف کروا چکا ہو اور عقیدہ توحید پر استقامت اختیار کر چکا ہو حتیٰ کہ جب اس کی موت آئے تو وہ اسی توحید پر ہو شرک سے متناسر ہو تو اس شخص کو میری شفاعت حاصل ہوگی یہ مکمل حدیث ہے جو آپ نے سواد فرمائی اس حدیث سے بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں بہت سے دروس ہیں اور بہت سی باتیں حل ہوتی ہیں نمبر ایک صحابہ کرام کی اللہ کے بیمبر سے محبت کہ ہر صحابی اپنے آپ کو پیغمبر علیہ السلام کا چوکیدار سمجھتا تھا اور پیغمبر علیہ السلام کا پہرے دار سمجھتا تھا یہ پڑاؤ ڈال چکے تھے اور تمام صحابہ اٹھ اٹھ کے اللہ کے پیغمبر کو دیکھ رہے تھے اور بالآخر یگ بعد دیگر سارے صحابہ جاگ گئے اور پیغمبر علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے اس حدیث میں خاص طور پہ تین صحابہ کے مراکب سامنے آتے ہیں ایک اور ابن مالک وہ تیسرے نمبر پر بیدار ہوئے اور پیغمبر اسلام کو تلاش کرنے نکلے اور اس سے قبل دو صحابی اور بیدار ہو کر اللہ کے پیغمبر کی تلاش میں وہاں پہنچ چکے تھے ایک جبر رضی اللہ عنہ اور دوسرے ابو ساشہ بھی رضی اللہ تعالی دونوں صحابہ بھی بڑے صاحب مناقب ہیں کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے لقد فرمایا حبک میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں بلکہ ایک حدیث میں یہ بات آپ نے قسم کھا کے ارشاد فرمائی کے بلوائے انبک اللہ کی قسم میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں یہ تفرد اور یہ امتیاز معدن جبل کو حاصل ہے ایک اور حدیث میں پیغمبر السلام کا فرمان ہے کہ آم الحرام کہ بن جبل وہ صحابی ہے جو سارے صحابہ سے زیادہ حلال و حرام کا عالم ہے بہت بڑا عالم ہے اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان نام یا یوم القیامت اماما گرفت ہوا تھے کہ بن جبل قیامت کتنی اس شان سے آئیں گے کہ میری امت کے سارے علما کی قیادت ان کے ہاتھ میں ہوگی سارے علما محدثین فقہاء پیچھے پیچھے ہوں گے اور معاج نے جبل ان کی قیادت کرتے ہوئے سب سے آگے ہوں گے اور آگے بھی متصل نہیں ہوں گے بلکہ بھی گت ہوا وہ آگے ہوں گے تا حد نگاہ بڑا فرق ہوگا سارے اور روا اتنا پیچھے ہوں گے کہ تا حد نگاہ ان سے پیچھے ہوں گے اور ماضر جبل تاحد نگاہ ان سے آگے ہوں گے یہ ماجنے جبل کے بعض منعقب ہے ابو مساشری بھی صاحب مراقب ہیں اور ان کے مراقب میں سب سے سر فہرست بات یہی ہے کہ بعض اوقات حمبر السلام رات کو اپنے گھر سے نکلتے اور اشعری صحابہ کے خیموں کے پاس چلے جاتے جن میں ایک خیمہ مساشری کا بھی تھا اور خیمے کے باہر کھڑے ہو کر ان کا قرآن سنا کرتے تھے اشہری صاحبی رات کو بہت کم سوتے تھے اور ان کے خیموں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں جیغم علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ دن کے وقت اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ فلاں خیمہ کس کا ہے فلاں خیمہ کس کا ہے تو میں نہیں بتا سکتا لیکن رات کو اگر کوئی پوچھے کہ فلاں خیمے میں کون ہے تو میں بتا سکتا ہوں کیونکہ ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں تو ان آوازوں سے پہچان سکتا ہوں اس خیمے میں کون ہے اب مساشرے کا خاص طور پہ آپ سنا کرتے تھے ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا لقد آل کہ میرے اس صحابی کو اللہ تعالی نے لحن لے دیا ہے جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی داود علیہ السلام اللہ کی وحی کی تلاوت کر رہا ہے اب وہ سائشری حیران ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیسے سنو اور کیسے آپ کو معلوم تب تم اللہ السلام سرمایہ کہ رات جب تم قیام النحل میں قرآن پڑھ رہے تھے تو میں تمہارے خیمے کے باہر کھڑا ہوا تھا عرض کیا کہ لم تو لحب پر تو اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ باہر کھڑے ہیں تو میں اس سے بھی خوبصورت پڑھتا اس سے بھی اچھا پڑھتا اس سے بھی بہتر پڑھ سکتا ہوں تو ان کو اللہ رب العزت نے خاص طور پہ تلاوت قرآن کا اور قرآت قرآن, قرآن کا شرف داف رمایا تھا بڑے خوش الہان تھے قرآن کی تلاوت میں اور خوش الحانی بھی بہت بڑی سعادت ہے رسول عزت کسی اور چیز کو اتنی محبت سے نہیں سنتا جتنی محبت سے اپنے پیغمبر کی قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے حالانکہ دنیا گڑ گڑاتی ہے دعائیں کرتی ہے پکارتی ہے آہذاری کرتی ہے روتی ہے مگر سب سے زیادہ اللہ رب العزت جس محبت اور شوق سے آواز کو سنتا ہے وہ پیغمبر کی تلاوت قرآن ہے یعنی تلاوت قرآن اس کی خوشحالی خوش رہانی خوش اللہ کو بہت ہی پسند ہے اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے نئی لنا منوی تغمب القرآن وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن اچھے خنا کے ساتھ نہیں پڑھتا اچھے الہان کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو قرآن اچھے الہان سے خوش الہانی سے پڑھنا چاہیے اور یہ سعادت اشعری یمنی صحابہ کو حاصل تھی اور خاص طور پہ ابو موسا اشریف رضی اللہ تعالی کو حاصل تھی جس کا پیغمبر السلام نے اظہار فرمایا اس حدیث سے اور بہت سی باتیں معلوم ہوئیں اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ حبر عزت کو اپنے پیغمبر اسلام سے بڑی محبت ہے اور اس محبت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کو اپنے پیغمبر کی امت سے بھی محبت ہے یہ نہ چاہیے حدیث نبیر اسلام کی امت کے بارے میں کہ اپنی امت کے بارے میں سے دو میں سے ایک بات آپ کو کر لے یہ امت محمدیہ کا شرف ہے حدیث میں اس شرف کا اظہار ہے جیسے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے نحن صابقون ہم با اعتبار سب سے آخری امت ہیں لیکن قیامت کے روز جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں جنت کے داخلے کی سبقت عطا فرمائے گا یہ امت محمدیہ سے محبت کی دلیل ہے اور پھر یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اسی محبت کا یہ مدن ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی امت کے لیے اور امت کی بخشش کے لیے تدبیریں فرما رہے اور اپنے پیغمبر کو اختیار دے رہے ہیں کہ دو میں سے ایک چیز آپ قبول کر لیں یا تو میں آپ کی آدھی امت کو جنت کا داخلہ عطا فرما دوں آدھی امت یہ امت جس کی تعداد اربوں اور کھربوں میں ہوگی تو آدھی امت آپ کے جنت میں داخل کر دو امت کی دو قسمیں ہیں ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت امت دعوت پوری امت کا نام ہے خواب و یہودی ہوں کفار ہوں مشرقین ہوں نفرانی ہوں مجوسی ہوں مسلمان ہوں امت دعوت امت دعوت سے مراد وہ لوگ جن تک اللہ کے بیگمبر کی دعوت پہنچنی ہے اور جو اللہ کے بغمبر کی دعوت کے مکلف ہیں وہ گورے ہوں کالے ہوں عربی ہوں اجمی ہو, ہو مشرق کے ہوں مغرب کے ہوں ہر نفس ہر شخص امت دعوت میں شامل ہے دوسری امت ایجابت امت ایجابت وہ ہے جس تک اللہ کے بیگمبر کی دعوت پہنچے اور وہ اس دعوت کو قبول کر لے جنہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا وہ امت ایجابت سے کٹ جاتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں اور یہاں جس امت کا ذکر ہے کہ آپ کی آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے اس سے مراد امت ایجابت ہے کہ جو لوگ آپ پر اسلام لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے دعوے دار ہیں ان میں سے آدھے لوگوں کو جنت میں داخل کر دوں یہ بات آپ پسند کر لیں سب کو کیوں نہیں اس لیے کہ سب اس قابل نہیں ہیں بہت سے لوگ کلما پڑھتے ہیں ایمان لانے کے مدعی ہیں لیکن ان کو دین اسلام کا فام حاصل نہیں ہے اللہ با کا فرمان ہے اخبار اللہ, اللہ بہ مشرق کہ اکثر جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اکثر ان میں سے بھی آپ دیکھیں گے ٹٹولیں گے تو اکثر مشرقین آپ کو ملیں گے جو اسلام لا چکے ہیں ایمان हैं کر چکے ہیں کلمہ گول ہیں اور ایمان کے جب آپ ان کے عقیدے دیکھیں گے ان کے مناہل دیکھیں گے تو ان میں سے اکثر آپ کو مبتلا شرک دکھائی دیں گے اور شرک کی دلدل میں پھنسے دکھائی دیں گے تو یہ امت اجازت کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ کلمہ گوئے ہیں اور آپ کی دعوت کو قبول کر چکے ہیں ان میں سے آدھوں کو مجند میں داخل کر دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فخت تو میں نے شفاعت کو پسند کیا کہ مجھے آدھی امت نہیں بلکہ شفاعت کا منصب چاہیے اور بیگمبر اسلام اپنی امت کے لیے بڑے رحیم و شفیعت تھے اور آپ کی خواہش ہر نبی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری پوری امت میں جات ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کا فروغان ہے کہ ان تمجا سے گمائیں نار وہ تم پکام فی ہے میری تو خواہش ہے کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے بچا لوں اور جہنم سے کھینچ لوں اور جنت میں داخل کر دو یہ میری خواہش ہے تبھی تو آپ رات رات بھر بعد اوقات ایک ایک فرد کی ہدایت کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور آپ کا فرمان ہے ان نما منظر والد میں تمہارے لیے تمہارے والد کے مقام پر ہوں اور کوئی والد اپنے بیٹے کا اپنی اولاد کا بدخواہ نہیں ہوتا خیر خواہ ہوتا ہے تو نبی تو پوری امت کا خیر خواہ ہے تو آپ نے سوچا کہ آدھے امت کی بجائے میں شفاعت کے منصب کو قبول کر لوں اور شفاعت کے منصب کو اختیار کر لوں جو اس بات کی دلیل ہے کہ شفاعت کے ذریعے آدھی امت سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے ورنہ اللہ کے پیغمبر نصف امت قبول کر لیتے جنت کے داخلے کے لیے لیکن آپ نے شفاعت کی سعادت کو قبول کیا کہ اس کے ذریعے میں آدھی امت سے زیادہ افراد کو جنت میں داخل کر سکوں گا اپنی شفاعت کے ذریعے اور پربر سے دعا کے ذریعے چنانچہ یہ مقام شفایت حق ہے اور اللہ کے دینمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیل مزر ہیں اور قیامت کے کی شفاعت فرمائیں گے مجموعہ حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی الاسلام کی شفاعت تین مقامات پر ہوگی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلے سرات پر گاہے بگاہے جائیں گے اور وہاں لوگوں کی شفاعت کریں گے دوسرا آپ صلہ وسلم وہاں آئیں گے جہاں اللہ کا میزان قائم ہوگا اور امال تو لے جائیں گے یہ انتہائی ایک حساس اور بڑا گمبھیر یہ موقع ہے کیونکہ یہاں امال سالح کی چھان بین ہوگی اس سے قبل جو حساب ہوتا رہا وہ امال کی گنتی کا تھا تعداد کا تھا اور تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل چیز معیار کی ہے یہ ترازو جو اللہ قائم کرے گا یہ اعمال کے معیار کو دیکھ کر تو گا معیار دو چیزیں ہیں ایک عمل کا اللہ کے لیے خالص ہونا اور ریاکاری سے پاک ہونا دوسرا عمل کا اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہونا اب تک اعمال کی گنتی تھی فلانے نمازیں پڑھی فلانے تہجد بڑھے فلاں نے بڑے روزے رکھے اور فلاں بڑے صدقات دیے گنتی ہوتی رہی لیکن اب چھانبین کا وقت آ گیا ان اعمال کو ایک کسوٹی پر پرکھنے کا وقت آ گیا کہ گنتی قابل اعتبار نہیں ہے بلکہ معیار قابل قبول ہے چنانچہ اب یہ ترازو اسے یہ صلاحیت حاصل ہوگی کہ صرف اس نیکی کو تولے گا جو اخلاص پر قائم ہوگی اور صرف اس نیکی کو تو گا جو اللہ کے جگمبر کی سنت کی مطالعہ پر قائم ہوگی راجے بزن اعمال اس مرحلے میں بہت سے لوگ کٹ جائیں گے ان کے اعمال کے ڈھیر حوام منصورا ہو جائیں گے اور چھوٹے چھوٹے سرے بن کر بکھر جائیں گے کوئی ان کی قیمت نہ ہوگی کوئی ان کا وزن نہ ہوگا یہ وہ عمل ہے جو ریاکاری کی بنیاد پر کیے جائیں اور یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے پیار جمبر کی سنت کے خلاف ہو یہ مرحلہ بہت ہی نادو کے اللہ کے پیارے جگہ بار بار اس نظام کے پاس آ رہے ہیں اور یہاں بھی اپنی امت کی شواہد فرمائیں گے اور تیسرا جو مقام ہے وہ آپ کا عہدے کوسر جہاں مستقل آپ کا قیام ہوگا تاکہ اپنی امت کو اس عہد غوثر سے جام پلائیں جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں انہیں جام پلائیں تو اللہ کے عمر وہاں بھی شفاعت فرمائیں گے یہ تین مقامات ہیں آپ کی شفاعت کے اور یہ ایک بڑی ضرورت ہے اس حدیث میں آپ نے غور کیا صحابہ کی توازن ان کا خوف اور ان کی خشیت حالانکہ عمل کے اعتبار سے پہاڑ تھے لیکن پیارے پیغمبر سے تینوں صحابہ بلکہ سارے صحابہ نے یہ درخواست کی کہ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلی شفاعت میں شامل فرما لے صحابہ تقوی کے پہاڑ تھے اور جس شخص میں جس قدر تقوی زیادہ ہوگا اسی قدر اس کا خوف خشیت زیادہ ہوگی وہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو یاد رکھے گا معاشیتوں کو یاد رکھے گا اور ان کی بخشش کی فکر کرے گا ایسے اعمال کرے گا اور ایسی تصویریں کرے گا کہ اس کے یہ گناہ بخش دیے جائیں اور یہ عین تخواہ ہے اصل تخواہ ہے جو صحابہ کے اندر موجود تھا جو ہر صحابی اسی مقام شواہد کا بتمنی ہے تو یقیناً یہ سعادت امت محمدیہ کے لیے ہے یقیناً یہ سعادت اس امت کو حاصل ہوگی لیکن اس کی ایک شرط اللہ کے نمبر نے بیان فرما دی کہ جس شخص کی بہت عقیدہ توحید پر آ جائے اس نے توحید کو قبول کیا دل و جان سے لگا لیا اپنا ہر عمل عقیدہ اور نرحج اسی توحید پر استوار کیا الحق و فل بخت اس امتحان میں بھی وہ توحید کے توحیدوں کو پورا کرنے والا ہوا اور اس مرحج پر قائم رہا و اس منہج پر قائم رہا و کالبن اس منہج پر قائم رہا اس کا ہر عمل توحید پر منتج ہو اور اس کی پوری زندگی اس عمل سے عبارت ہو کہ کل انسورات کی وہ نسخ کی و, و مہنگائی و اللہ عبد الرحن یہ کہہ دو میری پوری زندگی زندگی کی تمام بدلے عبادتیں پوری بدلے عبادتیں اور پھر پوری مانے عبادتیں عبادتیں دو ہی طرح کی ہوتی بدلی یا مالی یا لو ساری باتیں آ گئی پھر بھی کچھ بچا دو کہہ دو میری پوری زندگی بھی اب تو سب کچھ آ گیا نہیں پھر بھی یہ کہو وہ ماں تھی اور میری موت بھی للہ رب العالمین اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے اللہ رب العزت کے لیے ہے اس عقیدے کا ترجمان رہا یہ عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس عقیدے پر غور کرو اس کو اپناؤ یہ کامیابی کا محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاع روایا تھا میری شفاعت یقیناً حاصل ہوگی میری امت کو اور بڑے لوگ بخشے جائیں گے بہت لوگوں کے گناہ ماف ہوں گے اس شفاعت کی وجہ سے لیکن کس کے گناہ معاف ہوں گے جس شخص کی موت عقیدہ توحید پر آئے جو شرک سے بچا ہوا ہو سہی بخاری میں اس معنی میں ایک حدیث ہے ابو خرانہ نے بھی احمد السلام سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ شفایتی یوم القیامت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے تو رسول اللہ نے شاہ فرمایا تھا اسعد اللہ سے اس شفایتی یوم من قال لا الہ الا اللہ خالصا من خالخردہ قیامت کے روز میری شفاعت صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور صرف کہنے پر اتفاق نہیں کیا بلکہ خالصا من دہی اس شرط پر قائم ہو کر کہا کہ اپنے دل سے خالص اور مخلص ہو کر ان کا یہ کلمہ پڑھنا اور کہنا ان کا یہ اقرار اور اعتراف ان کی یہ گواہی اخلاص پر قائم ہو بالکل خالص ہو اس گواہی میں تو انہیں قیامت کے روز میری شفاعت حاصل ہوگی تو خالی یہ کلمہ پڑھنا شرط نہیں ہے بلکہ خالص ہو کر پڑھنا شرط ہے تو خالص ہو کر پڑھنا کب حاصل ہوگا جب اس کلمے کی گہرائی کا آپ کو علم ہو اس کی معرفت اور شعور ہو یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کلم میں کس چیز کی نفی ہے اس کلمے میں کس چیز کا اسبات ہے نفی ہر معبود باطل کی ہے ہر ڈھیری کی قبر و کبے کی اور اس بات صرف ایک اللہ عزت کا جو اللہ کل ہے پوری کائنات کا علا اور محبود ہے اس کا اس بات ہے اور اللہ کے علاوہ ہر معبود معبود باطل اس کی نفی ہے اس نفی پر ڈٹ جائے اس اس بات پر ڈٹ جائے یہ وہ علم اور معرفت ہے اور اسے بالکل خالص اور مخلص ہو جائے اور پورے اخلاص قلبی کے ساتھ یہ اقرار و اعتراف کرے ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ پوری زندگی اور زندگی کے ہر ہر ہر ہر گھڑی ہر رات اور ہر دن اٹھتے جاتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے اسی توحید پر قائم رہے تب ہی تو شریعت نے ذکر و وزگار کے فضائل بیان کیے ہیں گھر میں داخل ہونے کی دعا گھر سے نکلنے کی دعا بیت الخلا جانے کی دعا نکلنے کی دعا مسجد میں جانے کی دعا مسجد سے نکلنے کی دعا بازار میں داخل ہونے کی دعا بستر پر آنے کی دعا پھر پنج وقتہ نمازیں نمازوں کے اذگار نمازوں کے بعد دعائیں کھانا کھانے کی دعا کھانا کھا کے فارے ہوئے دو دعا کپڑا پہننے کی دعا کتنی دعائیں ہیں کتنی دعائیں ہیں اور ہر دعا توحید کا مہمر ہے ہر دعا میں تعلق ہے اللہ رب العزت کے ساتھ تاکہ اٹھتے بیٹھتے یہ توحید کا درس سا آپ کو حاصل ہوتا رہے اٹھتے بیٹھتے ہم اس عقیدے کی ترجمانی کرتے رہیں اس عقیدے کا اظہار کرتے رہیں تبھی تو ذکر آگاہی کے فائدے ہیں اور اس فوائد کی ایک مسئلے الحکمت یہ بھی ہے کہ بندے کا تعلق عقیدۂ توحید سے جڑا رہے اور قائم رہے کیونکہ اس تعلق کو قائم رکھنے ہی میں عافیت ہے جو کہ اللہ کے جگلمبر نے بیان فرما دی اور وہ یہی ہے کہ مقام شفاعت صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو پورے اخلاص عربی کے ساتھ اس عقیدۂ توحید پر قائم رہے تو یہ شفاعت ایک محدود چیز ہے جو اللہ کی عطا سے ملتی ہے شفاعت کے تعلق سے نظریات درست کر لو کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی شفیع کو نہیں چن سکتا اور کوئی شفیع اپنی مرضی سے کسی مشروع کو نہیں چن سکتا شفیع سفارش کرنے والا اور مشروع جس کی سفارش کی جائے ہم غیروں کو پکارتے ہیں اور غیروں سے مرادیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ. یہ ہمارے شفیع ہیں ہماری شفاعت کریں گے نہیں یہ بھول ہے تمہاری شفیع کوئی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کا امر نہ ہو امام ردیا محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہوں گے اپنے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے اور اللہ کے امر سے اور اس کی دین سے جب پیارے پیغمبر بھی, بھی شفیع ہونے کے لیے اللہ کے اذن کے محتاج ہیں اور کل جب قیامت قائم ہوگی شفاعت کے لیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی سجدے میں گر جائیں گے ایک طویل سجدہ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے پیغمبر کے دل میں خاص حمد و ثنا الخا فرمائے گا اس حمد و صناح کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے دعائیں کریں گے اور دعائیں کرتے رہیں گے اس کی حمد بیان کرتے رہیں گے طویل سجدہ ہوگا بلاخر اللہ فرمائے گا یا محمد عرفہ راس بکول تسما بشفاط تو شفا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا دو اور بات کرو آپ کی بات سنی جائے گی اور شفاعت کرو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی یہ شفیع اعظم کا حال ہے جن کو ہم شفیع مقرر کرتے پھرتے ہیں کہ یہ ہمارا شفیع ہے پڑا ہمارا شفیع ہے بس چڑھاوے چڑھاتے جاؤ اور نذرانے پیش کرتے جاؤ اور وہ بھی لوگوں کو بے وقوف بنا کر چاندی چمکا رہے ہیں اور اس کا دورت حاصل کر رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا اس عدیزۂ سے کوئی تعلق نہیں بہت بڑی بھول ہے یہ شفاعت اللہ کی ازن سے ہوگی اگر کوئی شفاعت کرے گا تو اللہ کے شفاعت کرنی ہے اس کی شفاعت بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے امر سے ہوگی جس طرح شفیع اللہ کے عزم سے ہوگا اس طرح مشہور بھی اللہ کے امر سے ہوگا برائے اللہ شفایت کرنے والے صرف اس کی شفاعت کر پائیں گے جس کی شفاعت پر اللہ راضی ہو صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ میں یہ خود تو یہ جب میں شفاعت کروں گا تو اللہ تعالی خود میرے لیے حد مقرر کرے گا کہ تم نے فلاں کی شفاعت کرنی ہے فلاں کی شفاعت کرنی ہے وہ ہم قبول کر لیں گے اللہ کے اذن کے بغیر کسی ایک فرد واحد کی شفاعت بھی نہیں کر پاؤں گا یہ شفیع اعظم کا حال ہے تو جس کو ہم شفیع مقرر کرتے ہیں یہ بالکل عتیت کے خلاف پھول ہماری اب بھی بات آ جاؤ اصل عقیدے کی طرف رجوع کرو اصل عقیدہ یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنی شفاعت کا حق عطا فرمائے گا اور بھی بہت سب کو لیکن شفاعت کس کو ملے گی مشروع کون بن پائے گا وہی جس کا ذکر احادیث میں ہے کہ جس شخص نے اس کلمے کا اعتراف کیا اسی گواہی دی خالص ہو کر مخلص ہو کر ہر شرک کی حویلش سے بالکل پاک اور صاف ہو کر دنیا کہیں سے کہیں جا رہی ہے فتنوں کا دور ہے میرے دوستوں اور بھائیوں آؤ کی طرف آؤ توحید کی طرف آؤ توحید کے فہم کی طرف آؤ اپنی مایات کی تیاری کی طرف آؤ قتل و حرت گری کا دور ہے یہ قیامت کی اعلانتے ہیں عقیدہ توحید کو راسے کرو اٹھتے بیٹھتے الہ الا اللہ اس کلمے کو پڑھو لا الہ الا اللہ بحنہو لا شریف لہ الگ بہل شہین قدیم یہ وہ کلمہ ہے جس کو ہر نبی نے کثرت سے پڑھا اور اللہ کے دمبر نے بھی کسرت سے پڑھا اور پڑھنے کا حکم دیا بڑے اس کے فضائل ہیں مائنوں پر غور کرتے کرتے یہ کلمات پڑھو ان کو ادا کرو یہ توحید کا پرچار ہے توحید کی ترجمانی ہے پڑھتے پڑھتے اللہ سے دعائیں کر اللہ تعالیٰ موت دے دے تاکہ ہماری موت اس کی توحید پر آئے عقیدے کے فہم پر آئے شرک سے بیزاری اور نفرت پر آئے اور یہ وہ مقام ہے جو اللہ کے جغمبر کی شفاعت کو ضرور واجب کر دے گا اور حلال کر دے گا ہمارے لیے اللہ پاک کی توفیق سے اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے اللہ پاک ہمیں توحید کا سچا فہم دا فرما دے گواہی کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ یقین کے ساتھ اور شدت کے ساتھ ورتادہ میں hayat اس پر قائم فرمائے اور جب یہ دم نکلے تمہاری زبانوں پر اس کی توحید کا اقرار ہو اور دلوں میں اس کی توحید کا علم ہو اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولکم وااحدانا ان الحمد لله